و اللی اللی حدیث نمبر پچاس ففٹی فتی خود دنیا رقص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود دنیا رقص خطی عتی خود کیا مانا ہے محبت کرنا چاہنا دنیا دنیا کے معنی ویسے ہوتے ہیں قریب کے دنیا کو بھی دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے اور آخرت اس کے, کے بعد آنے والی ہے لیے وہ اخیر ہے رقص کے ویسے معنی ہوتے ہیں سر کے بنیاد کے بھی ہوتے ہیں بنیاد جی میرا خیال سے ان کی جانب سے ہے تو کر لیں حب الدنيا رأس كل خطيئة حب تمانا سحنا وحبت كنا دنيا دنيا رأس كل خطيئة حال غلبي ترجمة ربارة في ايقنا نظر كبير سدح آحمد صلى الله عليه وسلم نشاء ترمایا حب الدنيا رأس كل خطيئة خبت دنیا دنیا کی محبت کل کلین ہر برائی کی جڑ ہے ہر برائی کی بنیاد ہے خوب دنیا دنیا کی محبت رقص کل لکھتی ہر برائی کل لکھتی عدیم ہر برائی رقص جڑ ہے بنیاد ہے اللہ اکبر خبیرا خبیرہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جا رہے کیا مطلب ہے اگر آپ ٹھنڈے دل سے ایک نظر ڈالیں گے دنیا کے اندر جنم لینے والی برائیاں اور دنیا میں ہونے والے برے کام وہ انسان کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہ برے کام کرے یقیناً آپ کو ہی ملے گا کہ دنیا کے لیے تو رشوت دے رہا ہے دنیا کے لیے چوری کر رہا ہے دنیا کے لیے جاکر دھنی کر رہا ہے تو بھی دنیا کے لیے ہے غرن جتنی بھی برائیاں ہیں تو ان کی اگر آپ بنیاد دیکھیں گے صرف اور صرف آپ کو یہی ملے گا دنیا سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں راحت کے لیے چین کے لیے سکون کے لیے کہ یہاں بیٹھ کر ہمیں سکون مل جائے حرام کراتے ہیں سود لیتے ہیں اپنی رفڑوں کو سود پر دیتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں سودھی لین دین کرتے ہیں دیگر خرافات یعنی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اگر بنیادوں پر نظر ڈالی جائے تو صرف اور صرف نتیجہ یہی نکلے گا کہ راحت چاہتے ہیں دنیا میں سکون چاہتے ہیں اس لیے ہر برائی کی جڑ اور بنیاد دنیا کی محبت پر ہے یقیناً ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے ہیں واللہ کبھی کبھی تو حدیث جب انسان پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹے ہوں تشریف فرما ہوں اور اس وقت یہ الفاظ کے رہے ہیں حالات کے بالکل تنازع بالکل ایسے لگتا ہے کہ حدیث کا ہر ہر لفظ اس وقت کی آکاشی کرتا ہے اس لیے تو آن حضرت کے کلیمات کو جواب علیہ کہا ہے کہ الفاظ انتہائی بخت سر لیکن مان اتنے کثیر اتنے کثیر کہ انسان بولتا چلا جائے بولتا چلا جائے لکھتا چلا جائے ان کی انتہا نہیں ہے سر چیز جیسا کی ہے قلم ہے آپ بلرفا کی ہے ہاں حضرت کی شان یا قدر اور آپ کے ایک ایک لفظ اگر انسان اس کی تشریح اور تنظیم میں لگ جائے سدیاں جنگ کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا جانتے ہو کہ یہ شعر کس نے کہا ہے چالیس ہزار اشہار صلی اللہ وسلم چالیس ہزار اشعار لکھنے کے بعد اس نے آخر میں یہ شعر لکھا ہے کہ تھکی ہے فکر ری مرہ باقی ہے پھر میں سوچ سوچ کے تھک چکا ہوں لیکن کی مرحا اور ہے. قلم ہے آبلا پا آبلا کہتے ہیں ویسے چھالے کو اور پا پاؤں پا کو کہتے ہیں جب انسان کے پاؤں میں چھالے ہو جائیں پھر انسان چل نہیں سکتا تو شاید اس کو اشتہارہ لے کر کہہ رہا ہے قلم ہے آبلا پا مرہا باقی ہے کہ کو قلم ہو گئے ہیں وہ مزید چل نہیں سکتا لیکن مذہب پھر بھی باقی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہاں حضرت کی پوری زندگی تو دور کی بات ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو اگر لے لیا جائے یہ دنیا ختم ہو جائے گی دنیا کا انسان ختم ہو جائیں گے آپ کی مذہب ختم نہیں ہوگی اور جہاں تک بات ہے ذات اقدس کی اللہ تباد کی شان کی اللہ سب جب اس کے بنائے ہوئے انسان کا حال یہ ہے کہ اس کی زندگی کے ایک پہلو ایک مختصر سی زندگی فیصل خانہ زندگی کیا زندگی ہے اس کی زندگی کے ایک پہلو پر پوری دنیا اگر لکھنے کی بیٹھ گئے تو وہ ختم نہیں ہوتی اس کو بنانے والی جو ذات ہے اس کے کیا کہنے میں مہمان یہ میری پہچان یہی ہے है, है, سمجھ میں نہیں آتا جیار کو لے کے ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ دنیا کی محبت سے دل کو خالی کر یقین جانے اگر دنیا سے محبت کو ہٹا دیا جائے دنیا کو مقصد نہ بنایا جائے تو یہ دنیا پیچھے بھاگتی ہے یہ دنیا اس دنیا کے پیچھے جو بھاگا ہے یہ تجربے شاہد ہے کہ جو اس دنیا کے پیچھے یہ ہے دنیا سے بھاگی ہے لیکن جو اس سے دور رہا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگی ہے رسوں کو لکھا دے تو ہر کی جڑ کیا ہے دنیا کی جس برائی کے پیچھے جائیں گے آپ کو دنیا کی محبت ملے گی اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بالکل صاف کریں اللہ کی محبت ہو دنیا کی ضرورت ہے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے خبر دنیا رقصوں کو لکھا تو ہر اللہ کی محبت ہو دنیا کی ضرورت ہے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے ہر وقت انسان اسی میں پڑا رہے کہ بس دنیا ہی آؤ دنیا ہی ہو دنیا ہی ہو نہیں گھر میں آئے تو پیسہ پیسہ پیسہ رستے میں نکلے تو پیسہ پیسہ دفتر میں پہنچے تو پیسہ پیسہ کتنے کما لیے کتنے ہو گئے کتنے کمانے ہیں کہاں سے لائے کیا ہوا کیا نہیں کیا ہے یہ زندگی ہے انسانیت ہے یہ کوئی مسلمان ہی ہے آگ کھلتی ہے بچے تو ماں باپ کیسا کیسا کوئی جوانی کے عالم میں جاتے تو کیسا کیسا کیسا گھر میں آؤ تو پیسے کی بات سفر کرو تو گاڑی میں پیسے کی بات دفتر پہنچو تو پیسے کی بات اسلام کا نام ہو اپنے آپ کی طرح بھی دیکھو مرنے کے بعد کی بھی ایک لامحدود زندگی ہے اس کے کی لیے کیا کیا ہے دنیا کی محبت کو نکال دو اپنے جنم سے اور اللہ سے پناہ دنیا کی محبت سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص فرمائے ہمارے جنم کو دنیا کی محبت صاحب فرمائے حب دنیا رقص کلی کا حب کے معنی محبت چار دنیا دنیا رس بنیاد جڑ کل سب کے سب سارے کا سارا خطی امان غلطی حب الدنیا رقص و کل خطی دنیا کی محبت خب دنیا دنیا کی محبت رقص و کل خطی عطن ہر برائی کی جڑ ہے حب الدنیا دنیا کی محبت رقص و کل خطی ہر برائی کی جڑ ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے سب کو دنیا کی محبت سے پاکست فرمائیں اللہ تعالی اپنی محبت عطا فرمائیں اپنا قرب خاص نصیب فرمائے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کے طریقوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں سب کو خیر وافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سب کو دنیا کی تمام تر خوشیاں راحتیں آرام میسر فرمائیں اور آہر کی بھی تمام تر نعمتیں تمام تر خوشیاں ہم سب کا مقدر فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ